من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه اللہ غفور رحیم سبحان اللہ، سبحان اللہ مشرقین مکہ یہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال ٹھراتے تھے اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال ٹھہرایا تھا انہیں یہ حرام ٹھراتے تھے اور کچھ یہودی جو ہیں وہ بھی اعتراض کرتے تھے کیونکہ وہ خندیر کا گوشت کھاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات عیسایہ مبارکہ کے اندر جو حرام چیزیں ہیں ان کو بیان فرمایا ساری حرام کو بیان نہیں فرمایا ان میں سے کچھ حرام چیزوں کو بیان فرمایا جن کا ان کے ساتھ معاملہ تھا سمجھایا نا مسئلہ اسے یہ جو لفظ پہلے آئے نا انما یہ انما ما جو ہے اسے کہتے ہیں حسر کسی چیز کو کسی چیز میں بند کر دینا جیسے مثال کے طور پر میں کہوں جی یہاں سے یہ بچہ معیز نام ہے آپ کا یہ معیز ہی در سن رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی در سن رہے ہیں نا جی تو صرف یہی موویز ہی سن رہا ہے اگر میں یہ کہوں کہ موویز بھی سن رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ باقی بھی سن رہے ہیں ان میں ایک موویز بھی سننے والا ہے, ہے یا نہیں ایسا تو یہ ہی میں ہسر آ جاتا ہے ہماری زبان میں ہی جو ہے یہ حسن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اور بھی جو ہے یہ عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ مسئلہ تو رب تبارک کو نے جو یہ فرمایا کہ چار چیزوں کا بیان فرمایا جو حرام ہے تو یہاں جو حسر ہے عربی زبان میں حصر کی دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں حصر حقیقی جسے اصل مطلق بھی کہتے ہیں مطلق بھی کہتے ہیں اور دوسرا حصر ہوتا ہے حصر اضافی, اضافی اضافی وہی ہوتا ہے اس میں سے کچھ چیزوں کو بیان کر دیا جائے اور باقی کو چھوڑ دیا جائے تو یہاں بھی وہی ہوا اللہ تبارک و نے چار چیزوں کا ذکر فرمایا جو حرام ہیں حالانکہ قرآن کریم میں شراب کا حرام ہونا بھی قرآن میں بیان ہوا ہے کہ سمجھ تو, تو اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ کیونکہ اور بھی چیزیں حرام ہے گدھا بھی حرام ہے کتا بھی حرام ہے جی حرام ہے اور اس طرح کی باقی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ بھی ساری حرام ہیں لیکن یہاں بیان چونکہ ان کے ساتھ خطاب ہو رہا تھا تو ربتبار کو اللہ تبارک و اتارا تم پر पर مردار पर کو حرام فرمایا کسے حرام فرمایا مردار کو حرام فرمایا کئی احمق لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اس وقت بھی کرتے تھے آج تو بہت زیادہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے ایک تم خود مارتے ہو بسم اللہ پڑھ کے تکبیر پڑھ کے چھری پھیرتے ہو خود مارتے ہو وہ تو کہتے ہو حلال ہو گیا ایک کو اللہ مار دے اسے کہتے ہو حرام ہو گیا سمجھایا؟, سمجھایا کہتے ایک جیسے جیسے تم مارو, مارو غور سے ایک اللہ کیسے ایسے شبہات کو ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ربت بار بتا کی کہ کا نور نہیں جاتا ہے کیونکہ گندی جگہ پہ گندی چیزیں اگتی ہیں نہیں روڑی پہ آپ نے گندی کا ڈھیر ہوگا وہاں بارش پڑ جائے تو گندی چیزیں ہوگی نا وہاں بدبو بڑھ جائے گی اور آپ باغ میں چلے جائیں وہاں اگر بارش آ جائے تو بارش آنے کے بعد بندے کا دل چاہتا ہے کہ بندہ باغ میں جائے کہ نہیں وہاں سے پھول اگیں گے پھول پہلے سے موجود ہوں گے ان کی خوشبو بڑھ جائے گی درخت جو کھڑے ہوں گے وہ غصہ کر چکے ہوں گے وہ لہ لا رہے ہوں گے ان کا حسن بڑھ جائے گا ہے یا نہیں تو یہ حال یہی یہ ہوتا ہے جس طرح بندہ مومن جو ہے نا اس کے دل میں قرآن کا نور اور قرآن کی واہ جوارکو کی جو وائی ہے اس کا نور جیسے جیسے اس کے دل میں جاتا جائے گا اسی کر کے اللہ و تبارک و تعالی اس کے اندر مزید توثو پیدا کرتا جائے گا ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے بارے میں حضرت سلطان باوری مولا ارشاد فرماتے ہیں میں دل دریا سمندروں ڈونگے میں یہ دل جو ہے نا یہ دریا ہیں اور سمندر سے بھی کہہ رہے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو وچے وچے وچے <تصفح> کہتے سارا کچھ اسی دل کے اندر ہے بندہ غور کرنے والا ہو اتنی وسط رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کے دل کے اندر تو کافر کا جو دل ہوتا ہے نا وہ گناہوں کی وجہ سے سکڑتا جاتا ہے وہ سکڑتا جاتا ہے اور نیکی کی وجہ سے بندہ مومن جو نیکی کرتا ہے ایمان قبول کرتا ہے اس کا ایمان جو ہے اس کی نیکی جو ہے نیکی کی محبت جو ہے رب تبارک و تعالی کی معرفت جو ہے رب تبارک و تعالی کی محبت جو ہے اس کے الہی جو ہے اس کے دل کے اندر ویسے ویسے وسعت دیتی جائے گی اور جیسے جیسے رب تبارک و تعالی کی محبت آتی جائے گی ویسے ویسے اس کے دل سے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اس کی غاہی پر اس کی انبیاء پر سے اعتراض ہی ختم ہوتا جائے گا اعتراض ختم ہو جائے گا اعتراض وہی ہوتا جہاں محبت نہ ہو کہ نہیں سمجھ مسئلہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا وہ پیارا ہوتا ہے بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے چھوٹے سے بچے جناب ابے کی داڑھی بھی کھینچ لے تو بچہ ابا خوش ہوتا ہے وہ ابے کو ٹانگ مار دے ابا خوش ہوتا ہے ابے پیشاب کر دے بچہ خوش ہوتا ہے محبت ہے نا کوئی اعتراض نہیں ہے اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو گیا بارہ سال کا ہو گیا ایک مرتبہ پیشاب کرنے پر ابا منہ چوم رہا تھا اب وہی بچہ گلاس پانی کا بہا دیتا ہے تو اسی پہ لڑائی ہو رہی آبا جلال میں کیونکہ وہ, والی وہ والا تعلق نہیں رہا وہ والی محبت نہیں رہی تو اب اس کی ایک ایک بات پہ اعتراض ہوگا تو بھائی یہی حال بندہ مومن کا رب تبارک و کے ساتھ ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ رب تبارک و کی محبت اس کے دل میں آ جائے اس کے احکامات کی محبت پھر آئے گی اس کے انبیا کی محبت پھر آئے گی اس کی ایک ایک چیز کی محبت آئے گی اس کے دل کے اندر تو وہ کسی چیز میں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اعتراض تو نہیں ہوتا سمجھا ہے مسئلہ کریم عقلام کا فرمان ہے سیاستہ میں یہ حدیث شریف موجود ہے عقل اسلام میں کہ تیرا کسی سے محبت کرنا جو ہے نا یہ تجھے گنگا بھی کر دیتا ہے تجھے بہرہ بھی کر دیتا ہے کیونکہ جہاں محبت ہو جائے نہ وہاں کچھ کسی کا اعتراض سنائی دیتا ہے نہ وہاں کچھ خود اسے دکھائی دیتا ہے یہ ہے. نہیں یہ موٹی سی مثال ہے بندے کی شادی ہو کے ہے بیوی نہیں آئے تو اس کی ماں بھی اعتراض کر رہی ہے اس کے بھائی بھی اعتراض کر رہے ہیں سارے اعتراض کر رہے ہیں ایپ نظر آ رہے ہیں لیکن اس کو تو نظر نہیں آتے شور نظر آتے ہیں کوئی, کو کوئی بھی ایپ نظر نہیں آتا وہ کہتا ہے نہیں کہتا, کہتا, کہتا, کہتا کہ یہ بہت نیک پاک ہے امم تجھے سمجھ نہیں آ رہی پھر امم کو بھی غلط کہے گا ابا کو بھی غلط کہے گا پھر بہنوں کو بھی غلط کہے گا پھر بھائیوں کو بھی غلط کہے گا کیونکہ محبت ہے نا وہاں جہاں محبت ہو جائے وہاں نہ کچھ کسی کا اعتراض سنائی دیتا ہے نہ اسے کوئی خود عیب دکھائی دیتا ہے سامنے اچھا بتائیں بھائی جہاں ایب ہو جی بھی محبت ہو جائے عیب, عیب دکھائی عیب دیتا دیتا عیب دیتا عیب دیتا نہیں رب عیب عیب عیب دیتا کہ نہیں رفتبارک مطالعہ کی ذات تو پھر ایب سے پاک ہے وہاں ہی جس بندھے کو ایب نظر آئے رفتبار کو احکامات میں جس پاگل کو ایب نظر آئے ہو سکتا ہے اسی طرح کر کے ان کا بہت بڑا اشکال یہ بھی ہے کہ جس جانور کو تم خود ذبح کرتے ہو وہ تو کہتے ہو حلال ہے اور جسے اللہ مار دے اسے کہتے ہو حرام ہے یہ کیا ہوا جی تو یہ ہما ہم چونکہ آہ اسلام ہے مومن ہے کلمہ پڑا میرے رسول اللہ علام کا ہمارے لیے اتنا بہوت ہے کہ ہمارے رب نے فرمایا ہے ٹھیک ہے نا باقی رہی بات کہ بڑے بڑے حکماں یہ اب کی یہ سائنسدانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں انہوں نے بھی تحقیق کی ہے ان سے پہلے جو بڑے بڑے حکمہ گزرے ہیں انہوں نے تحقیق کی ہے انہوں نے کہا کہ ذبح کے وقت جانور کے جسم میں اس کے خون میں ایسا زہریلا خون ہوتا ہے وہ کھانے سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار ہو تو اس کا مرض بڑھ جاتا ہے کہتے ہیں وہ ذبح کرنے سے اس کا خون جو ہے وہ بہ جاتا ہے فرمایا کہ اس لیے ربت بارک وطالعہ نے حکم دیا کیونکہ ربت بارک وطالعہ سب سے بڑا حکیم ہے رب اعلیٰ سب سے بڑا حکیم ہے تو رب تبارک بارک وطالعہ نے ارشا فرمایا کہ تم اس جانور کو میرا نام لے کے ذبح کرو جو فاصل خون ہوگا نکل جائے گا جو رہ جائے گا وہ میرے نام کی برکت سے تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا بتائیں بھائی اب بھی کسی احمق اور پاگل کو سمجھ نہ آئے اور وہ کھڑا ہو کے ایسی باتیں کرے میں یہاں پہ نا ایک بات کرتا ہوتا ہوں یہ جو بڑے لوگ بیٹھے نا جلدی سمجھ جانا بات کو پکڑ جانا میں پردے میں بات کروں گا کراچی کے اندر ایک عورت تھی ایسی لبرل قسم کی بے دین تھی اس نے چیلنج کر دیا اخبارات میں بکادہ یہ چھپا تھا کہ جس جانور کو رب مارے اسے تم کہتے ہو حرام ہے جسے تم مارتے ہو اسے کہتے ہو حلال ہے تو وہ ایک یہاں لاہور کے عالم تھے بہت بڑے مولانا عمر عیشر اللہ علیہ اللہ صاحب رحمہ اللہ کی مسجد شریف میں وہ بڑا ارسد تک پندرہ سولہ سال تک خطیب رہے ہیں وہ بہت بڑے عالم تھے حضرت شیر محمد رحمۃ اللہ کے مرید تھے میر شیر البانی رحمہ اللہ کے مرید تھے ان کے بیٹھ تھے تو وہ حضرت جو تھے نا عمر عشری رحمہ اللہ جب دیکھے نا بڑے بڑے مولوی گئے گئے جواب ہو گئے بڑے بڑے بندے گئے دنا لوگ بھی گئے جٹ جپا پانے والے بھی لوگ گئے وہ بھی سارے ام ام ام ام ام ناکام رہے اس عورت کو یعنی کہ اس کی فکری جو جلغار تھی اس کو روک نہ سکے انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں یہ یہاں سے وہاں گئے وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ ہاں جی بتاؤ کیا معاملہ ہے اس نے کہا کہ ایک جو ہے نا وہ جانور مارے اللہ وہ تم کہو کہ حرام ہے ایک جانور تم مارو تم کہو کہ وہ حلال ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں یہ ذرا سمجھاؤ انہوں نے کہا دیکھو سنو ایک نلکا لگا ہوا ہے قدرت کی طرف سے اور وہ میرے ساتھ لگا ہوا ہے ایک نل کا لگا ہوا ہے یہ زمین پر وہ تمہارا لگا ہوا ہے یہ لگ کیا ہے ہمیں یہ بندے کا لگا ہوا نہیں ہے تو اب بتاؤ کس نل کے سے پانی پینا چاہیے سمجھ پڑی بات پکڑ لیے نا آپ نے بات کو کس نلکے سے پانی پینا چاہیے اس نے کہا وہ بہت یعنی کھسیاں ہونے لگی پیچھے پاؤں کرنے لگی انہوں نے کہا نہیں میں اس طرح کرتا ہوں وہی وہ نل کا تیرے منہ سے لگاتا ہوں پی پانی تو اس نلکے کے پانی نے پیا کر یہ پانی حرام ہے کیونکہ بندوں کو لگایا ہوا ہے میں تجھے پھر وہ نل کا دکھاتا ہوں طبیعت صاف ہو جی لے جی اسی دن اس مائی کا اعتراض ختم ہو گیا دوبارہ اس نے کوئی بکواس نہیں کی تو ایسے وہ کہتے ہیں جیسا منہ ہو نا ویسی چپیٹ مارنے میں کوئی مشکل ہے نہیں ہوتی کسی کو بھی جیسا منہ ہو ویسی چپیٹ مار دینا یہی حال کا تقاضا ہوتا ہے مختلف ہال کہتے ہیں اسے عربی زبان کے اندر جیسا حال ہو اس کے تقاضے کے مطابق کام کرنا یہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اس میں کئی سارے لوگ کہتے ہیں جو بہت گندی بات سنا دی ہے میں نے کہا آپ کو تو اس سے بھی بڑی بڑی گندی باتیں آتی ہیں آپ گھر میں بیٹھی بیٹیوں کے سامنے فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں جو لڑکیوں کو اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں میں نے کہا یہ تو اتنی گندی بات میں نہیں سنائی کہ نہیں سمجھ سمجھایا مسئلہ دیکھیں جی یہ کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا جی مجھے زنا کی اجازت دے دیں میں زنا کرنا چاہتا ہوں ابھی امام علمبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنی بڑی بات کرنے والا بندہ اتنی بڑی بےدبی کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیں آقا علیہ سام چونکہ آپ حکیم تھے آقل ہاں؟ سعد السلام طبیب بھی اعظم ہے حضور حقیقہ حکیم میں اعظم ہے آکل عیسد السلام آکل اسلام نے اشاف رمایا کہ یہی کوئی بندہ اجازت مانگے سے تیری ماں کے ساتھ زنا کرنے کی اجازت دے گا تیری بہن کے ساتھ بالکل بالکل میں تیری بیٹی کے ساتھ اس نے کہا نہیں میں تیری بیوی کے ساتھ اس نے کہا نہیں آکلام نے میں پھر جن کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو مسلمان ہے وہ بھی تیری بہنیں لگتی <سلام> مسلمان جو ہے نا وہ صرف اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کا محافظ نہیں ہوتا مسلمان ہر مسلمان ماں بہن بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے کتنی بڑی بات فرمائی حضور نے اب یہی بات کسی کو کہہ سکتے ہیں آکلام ویسے لیکن جب حال ایسا بنا آکل اصوسام نے دیکھا کہ اس کے علاوہ کسی اور بات سے نہیں سمجھنے والا تو آکل نے پھر وہی بات ارشا فرمائی فرمائی نا مسئلہ دیکھیں جی رفت بار اتار نے ارشا فرمایا اب مہتا کیا ہے جی مہتا دی؟ دی؟ وہ جانور جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک شریعت شریع مبارکہ میں جو طریقہ ذکر فرمایا ہمیں عطا فرمایا ذبح کرنے کا یعنی کہ شری زبا نہ پا جائے اور جانور مر جائے تو اسے کہتے ہیں میتا اسے کیا کہتے ہیں میتا یہ میں نے شری زبا کا ذبح کر لفظ اس لیے بولا کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں المہان اللہ تعالی نے دو مردار ہمارے لیے حلال کیے ہیں جیسے مچھلی, مچھلی, مچھلی ہے مچھلی کو ہم زبا تو نہیں کرتے دی لیکن دی حلال ہے یا حلال حلال آئے نہیں اسی طرح کر کے ٹڈی ہے جسے عربی زبان میں جراط کہتے ہیں ٹڈی یہ عرب میں بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ابھی پچھلی سیزن میں جب آئی تھی نا بہت زیادہ وہاں لوگ بھون کے کھا رہے تھے تو مجھے آ کے ایک بندہ پوچھنے کا کہنے لگا ان پاگلوں کو کیا ہو گیا یہ کے کھا رہے ہیں میں نے کہا پاگل آپ ہیں وہ نہیں ہے وہ کیسے میں نے کہا خدا کے بندے ربتبارک وطال نے یہ حلال کی ہے اب وہ بھی بغیر ضبح کے اسے کھانا حلال ہے ہوتا یہ کہ مچھلی ہوتی ہے نا مچھلی یہ دریا میں یا جہاں کہیں بھی ہو تالاب میں جہاں بھی ہو تو اس کے انڈے وہاں ہوتے ہیں وہ پہ پانی پڑتا رہے جی وہ پانی وہاں کھڑا رہے انڈے پھوٹ جائیں ٹوٹ جائیں ان میں سے بچے نکل آئیں تو وہ مچھلی بنتی ہیں انڈے وہی پڑے ہوں پانی خشک ہو جائے تو وہی پانی کی ٹڈی بنتی ہے وہی بچے انڈے کی ٹیڑی بنتی ہے پانی خشک ہو جائے دھوپ کے ساتھ وہ انڈے پک جائیں تو پھر وہ اس میں سے وہ پرندہ بن کے نکل جاتا ہے وہ ہوا میں اڑنے والا ہوتا ہے اسے ٹڈی کہتے ہیں اور ابھی میں جراگ کہتے ہیں اسے وہی ایسے سمجھے وہ مچھلی ہی ہے نا یہ اللہ تبارک ہے جیسے نا جی تو وہ بھی مر جائے تو جی رب تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ ہو گیا اب زبا جو ہے وہ اس کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں بھائی یہ مسئلہ غور کے ساتھ سننے والا ہے زبا کی دو قسمیں ایک ہے زبا اختیاری اریاری زب اختیاری تو وہی ہے کہ جانور آپ, آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اسے ذبح کریں گے تو ذبح کرتے وقت اس کی رگوں کا کاٹنا یہ ضروری ہے یہ ذبح اختیاری میں ہے کہ رگے کاٹنی ہیں کتنی کاٹنی ہیں ساری تعداد بیان کر دی گئی اور کہاں تک کاٹنی ہے کہاں سے کاٹنی ہے یہ بھی بیان کر دیا گیا اسے زبر اختیاری کہتے ہیں اور زبر اضراری کیا ہے یہ تیر کے ساتھ شکار کے سا... ای... شکار کے ذریعے وہ چاہے کتے کے ساتھ ہو پر چاہے پھر وہ اے... बाज बाज ساتھ... बाज बाज بھی باز کے ساتھ شکر باز جو ہوتا ہے اس کے ساتھ شکار ہو تو ان صورتوں کے اندر بندہ تکبیر پڑھ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتے کو چھوڑ دے بسم اللہ اللہ امار پڑھ کے بعد کو چھوڑ دے بسم اللہ امار پڑھ کے تیر چلا دے وہ تیر اس کے جانور کے کہیں بھی لگ جائے اس پرندے کے کہیں بھی لگ جائے اور اس سے خون اس کا بہ جائے تو ایسی صورت کے اندر وہ جانور وہ پرندہ وہی وہ مر جائے تیر لگنے سے کتے کے زخمی کرنے سے خون کے بی جانے سے وہ جانور وہی مر جائے تو ایسی وہ کہیں سے بھی کٹ لے اسے تو ایسی صورت کے اندر اس کا اگر آپ کے پاس جانور زندہ حالت میں سانس لیتا ہوا پہنچ گیا تو آپ پر لازم ہے کہ اسے چھوڑی پھر کے زباہ کر لیں اگر وہ راستے میں ہی مر گیا یا وہ ہی مر گیا جانور تو اس نے کہیں سے بھی کاٹا تھا وہ حلال ہو گیا سمجھائے مسئلہ کئی سارے بیچارے شکار کرنے جاتے ہیں وہ جنہیں آپ جانور کو تیر مار دیتے ہیں تو بعد میں وہ اگر وہ ہی مر جائے زباہ نہ کر سکے تو کہتے ہیں یہ تو حرام ہو گیا ہوتا۔ نہیں سمجھا مسئلہ وہ حرام نہیں ہوتا اگر جانور یہ مزے کی بات دیکھیں کتنا پاک نہیں یہاں پہ بڑی مزدار بات ہے الفاظ سکھایا ہوا کتا علم والا کتا اور علم والے کے کتے کی پہچان کیا ہے اس کتے کی اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ شکار کرے نہ خود نہ کھانا شروع کر دے اگر خود کھانا شروع کر دی تو اس نے آپ کے لئے شکار نہیں کیا پھر حرام حرام ہوگا وہ حلال نہیں ہوگا وہ شکار کرے اور لے کے سیدھا آپ کے سامنے آ کے رکھ دے اس میں سے کھائے نہ جیسے اس نے منہ مارا تھا ویسے پکڑے آپ کے سامنے آ کے رکھ دے تو یہ شکاری کتا ہے یہ علم والا کتا ہے کون سا کتا ہے علم والا کتا ہے سبحان اللہ یہ علماء نے یہاں پہ بڑی زبردست بات فرمائیے وہ فرماتے ہیں دیکھیں اگر کتے کو بھی تھوڑا علم آ جائے رب تبارک تعالیٰ اسے اتنی عزت دیتا ہے اس کے منہ لگے ہوئے کوئی رب تبارک کو حرام نہیں کہتا جب کتا منہ مار گیا ہے تو یہ حرام ہو گیا یہ کوئی اور حکم نہیں لگتا اس پر تو باتیں ہیں بتائیں بھی جس بندے کو رب تبارک تعالیٰ پھر اپنے دین اور شریعت کا پورا علمت فرما دے اس کا کیا مقام بلند ہوگا یار اس کی کیا شان ہوگی تو یہ زبہ استراری اور اختیاری یہ دو چیزیں بیان ہو گئی آپ کے سامنے رفتار کو اتار نے جو دوسری چیز حرام فرمائی وہ ہے بددم خون یہ میں رہے عرب لوگ جو تھے نا وہ پہلے خون کو جمع کرتے تھے خون سارا جمع کرتے تھے اسے پھر جماتے تھے خون جم جاتا نا پڑا ہوا خون کو جماتے تھے جمانے کے بعد اسے گھی ڈال کے طوے کے اوپر تل کر کھایا کرتے تھے ایک اوپر تل کر کھایا کرتے تھے تل کے اسے پھر کھا جاتے تھے تو رکھ تبارک و تعالی نے اسے بھی حرام قرار دیا یہ ذہن میں رہے اس سے وہ خون مراد ہے جو خون زبہ کرتے وقت بہ رہا ہو زبہ کرتے وقت بہ رہا ہو بہنے والا خون حرام ہے آپ نے زبہ کر لیا خون جو اس کے اندر رہ گیا وہ خون پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے یعنی کہ آپ گوست کو لے کر دھوئے بغیر ہی پکا لیں تو یہ حلال ہے نہیں سمجھایا اگر وہ بہر بہنے والا خون اسے نہیں لگا تو آپ اسے پکا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں بالکل جائز ہے اور وہی خون جو ہے آپ جانور کو ذبح کرنے کے بعد خون بہہ گیا باقی یا اس کے اندر جو خون رہ گیا ہے وہ آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے چاہے پورے کا پورا تر ہی کیوں نہ ہو جائے آپ کا لباس آپ اسی لباس کے اندر وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کی نماز ہو جائے گی سمجھا گیا مسئلہ یہ دم مصروح اور دم غیر مصروع میں فرق ہے بہنے والا خون ناپاک بننے بالا خون پلید ہے وہ حرام ہے جو رہ گیا ہے خون وہ خون پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے ٹھیک ہو گئے جی اگے فرمایا ولہم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت کس کا گوشت ہے <سؤال> خنزیر کا گوشت یہ خنزیر جو ہے نا یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں کافر لوگ یہود و نصارا میں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہ اعوذ باللہ من زالک. یہ سارے جانوروں میں بغیرت ترین جانور یہی ہے ٹھیک تو یہ خود سائنسدان ان سے بھی پہلے حکم جو تھے مسلمان حکیم لوگ حکمات جو ہیں وہ اس کے تجربے کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں کے ذریعے وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایسے سے فاسد اور گندے کیڑے ہوتے ہیں اس کے گوشت کے اندر جو عام ایسے نظر نہیں آتے وہ دوربین سے خورد بین سے نظر آتے ہیں انہوں نے وہ دیکھا اس کے ساتھ خورد کے ساتھ دیکھا انہوں نے تو دیکھ کے انہوں نے بتایا انہوں نے کہ ایسے منع نہیں کیا اس کے اندر بہت سارے مفاصد ہیں اور جس جو, جو بندہ یہ کھاتا جائے گا ہمارے لاہور جو جو کے اندر پہلے پہلے اللہ تبارک بچائے لوگوں کو غیرت دے گدھے کا گوشت بیچنا شروع کر دیا تھا نہیں اور گدھاشا بیچا گیا کئی ساری جگہوں پر کتے کا گوشت بیچتے ہوئے پکڑے گئے جی لاہور میں ہی ایک بندہ تھا ایک بندہ اس کے پاس بڑے ذوق شوق کے ساتھ کھاتا تھا وہ بریانی اس کے مزدار تھی زندگی میں کہیں بھی نہیں کھائی تو وہ بار بار جا کر کھائے ایک بار اس نے بتا دیا اس نے کہا بندہ اپنا ہے چلو بتا دیں اس نے کہا سر یہ کوئی بکرا نہیں ہوتا یہ گدھا ہوتا ہے اس نے کہا گدھے کے گوشت کو فلاں فلاں مسالا لگا دیں کہتا ہے یہ تو بکرے کے گوشت سے بھی زیادہ مزدار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی اب حالت یہ،, یہ ذہن میں رہے بھائی حلال کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور حرام کھانے سے رب تبارک و تعلیٰ کی بارگاہ سے دوری پیدا ہوتی ہے اور عبادت تک عبادت تک کا لطف اور مزہ نہیں رہتا اس بندے کے پاس وہ بندہ بالکل ایسے سمجھے مجبور ہو کے اگر نماز پڑھے گا بس صحیح ایسی حالت میں پڑھے گا تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ حرام چیزوں سے بھی بچے اور حرام طریقوں سے بھی بچے ربت بارک وطار نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے وما ہل بھی غیر اللہ اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے جی یہ مشرقوں کا طریقہ تھا وہ جانور کو ذبح کرتے وقت نا جی وہ بسم اللہ بسمل بسم اس طرح پڑھ کے ذبح کرتے تھے یعنی بت کے نام کے ساتھ ذبح کر رہے ہیں لات بات کے ساتھ ازا کے ساتھ حبل کے نام کے ساتھ اس طرح کر کے بتوں کے نام لے کر وہ جانور ذبح کرتے تھے جیسے ہم جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالی کا نام لیتے نا وہ اس وقت بتوں کا نام لیتے تھے اب اس مبارکہ کے دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا اور اس وقت غیر اللہ کا نام لینا وہ جانور بال اتفاق حرام ہے بال اتفاق مرم حرام مرم ہے, مرم حرام مرم ہے. مرم پوری مرم امت اس جانور کو حرام مرم کہتی مرم مرم مرم ہے کوئی ایک بندہ بھی اسے حلال مرم ہے مرم نہیں کہتا اب دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ کسی جانور کو بزرگوں کے نام لگا دیا جائے کہ یہ فلام بزرگ کے نام پر ہے یا کسی جانور کو بدھ کے نام پر کر دیا جائے کہ یہ فلام بت کے نام پر دیں گے جانور جیسے ہندو کرتے ہیں مشرق پہلے بھی کرتے تھے آج بھی جہاں مشرق پائے جاتے ہیں اپنے بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں تو آیا کہ وہ جانور اس جانور کو جس کو بت کے نام لگا دیا گیا یا کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے نام لگا دی کسی بزرگ کے نام لگا دیا گیا کہ فلام بزرگ کے نام کا جانور ہے جی تو اب اس جانور کو حلال کہیں گے اگر اس کو بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ اللہ کو پڑھ کے ذبح کر, کر دیں یا وہ حلال ہے یا آرام ہے آل سنت میں جمہور اعلی سنت یہی کہتے ہیں کہ وہ جانور جو پہلے کسی بدھ کے نام لگا دیا گیا نام کر دیا گیا یا کسی بزرگ کے نام زد کر دیا گیا جیسے یہ گیارہویں کا جانور ہے بعد میں اس کا اللہ کے نام پر ہو تو وہ حلال ہے وہ کیا ہے وہ حلال ہے کیونکہ ذبح جب کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ کے نام پر کیا جا رہا ہے اس لیے پہلے کس کے نام پر تھا اس کا اس سے کوئی مطلب نہیں اس سے کوئی سرکار نہیں دیکھنے جی تو یہ آل سنت میں جمہور یہ کہتے ہیں اور باقی رہے حضرت شاہ بلعظیم حدیث دیر بھی رہی اور حضرت مولونا عبداللہ قحکانی رہی مہولا آپ پھر شاہ فرماتے کہ ایسا جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام زد کر دیا جائے کہ یہ فلان حضور کے نام پر آئی ہے فلان کے نام پر ہے کہتے ہیں وہ جانور ایسا پھر نفاق ہو جاتا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے بھی پاک نہیں ہوتا سمجھایا مسئلہ مسئلہ تو اس لیے باقی جو جمہور علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جانور کو بزرگ کے نام پر رکھا کہ یہ گیارہویں کے نام پر دیں گے یا ایسے اللہ تبارک ہوتا ہے کہ کسی ولی کے نام پر رکھا یہ فلام بزرگ کے نام پر ہے تو بعد میں بسم اللہ شی پڑھ کر ذبح کر دی جائے تو مسئلہ نہیں مصرح وہ بلکہ علیہ سنت کے نزدیک یہ کہنے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جمہور علیہ سنت کے نزدیک یہ بزرگ کے نام پر جانور ہے مطلب اس کا یہی ہوتا ہے بزرگ کے نام کا کہ اس حال ثباب ان بزرگوں کو کریں گے ذبح اللہ کے نام پر کریں گے اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جانور جو ہے نا جانور جانور جان والا اس کی جان نکل رہی ہے کوئی چھوٹی بات نہیں جان نکل رہی ہے کوئی چھوٹی بات نہیں اور جان دی رب نے ہے تو کسی اور کے لیے کیوں نکلے جان ہے نا تو جان رب کے نام پر نکلے نا کسی اور کے نام پر کیوں نکلے, نا? نکلے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جان دی ہی رب نے ہے پیدا بھی رب نے کی ہے اسے نکلنا بھی رب کے نام پہ چاہیے سمجھا گیا مسئلہ آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاہ وَفَمَنِ باغِن سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ کات سالی ہو جائے کچھ مل ہی نہیں رہا ہو تو اس کے لیے حرام کھانے کی اجازت ہے اس کے لیے حرام کھانے کی اجازت, اجازت, اجازت ہے یا پھر بندہ ایسا ہے کہ جناب مجبور کر دیا گیا کسی نے پستور رکھ دیا اس کی گردن پر اور اس کے سینے پر پستور رکھ دیا گیا اس نے کہا کہ یہ کتے کا گوشت پڑا ہے یا کوئی بھی چیز حرام چیز ہے مردار جانور ہے یہ کھاؤ گے تو چھوڑوں گا ورنہ بولی. بولی بولی بولی. یہ بھی مجبور کر دیا گیا بندہ, بندہ. ایسے سورج میں بھی اس کو استعمال کی اجازت ہے بندہ. اور یہ اتنی دیر اتنا کھائے گا جتنا اس نے مجبور کیا ہے یہ نہیں کہ بعد میں اس کو لت پھٹ جائے بعد میں کھاتا رہا یا پھر جتنا اس نے مجبور کیا تھا وہ کھا کے یہ بعد میں بھی کھاتا رہا نہیں یہ نہیں تیسری صورت جو ہے جو وہ یہ ہے کہ بندہ بیمار ہو گیا اور اسے متدین حکیم دیندار مذہبی حکیم اور مذہب کے ساتھ محبت رکھنے والا تعلق رکھنے والا ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی علاج نہیں ہے تو اب تمہارے لیے یہ حلال ہے جیسے خون لگاتے ہیں خون لگاتے ہیں نا یہ خون بھی تو حرام ہے خون جسم سے نکل گیا تو وہ حرام ہو گیا وہ پلید ہو گیا کیا ہے پلید ہے تو وہ تو حرام بھی ہے پلیس بھی, بھی, بھی ہے, ہے تو آپ بندے کو لگانا, بھی بھی بھی لگانا بھی بھی نا نا حرام میں شفا, شفا نہیں یہ بھی, بھی تو آکل اسلام کا فرمان فرما ہے تو اب یہاں لگایا جا رہا ہے کیونکہ اب متدین حکیم نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ یہ خون نہیں لگائیں گے تو آپ کی جان جانے کا خطرہ جی تو اس لیے یہاں بھی اضطرار کی صورت پائی جا رہی ہے اس لیے علماء نے اجازت دی کہ انتقال خون کی کہ مریض کو خون لگایا جا سکتا ہے اسے جیسے مریض بندہ ہو جائے حکیم کے کہنے پر اسے حرام چیز سے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے پلیز چیز کے ساتھ بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے ایسی ہی صورت بھی و تعالی اچھا نے دو شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دی حرام کے استعمال کی دو شرطوں کے ساتھ اجازت دی رب تبارک نے سب سے پہلی یہ کہ اور آگے فرمایا بلا آدین اور آدی نہ ہو है? بتاور لذت کے کھانا اسے کہتے ہیں باغی مزہ لے کے کھانے والا بندہ باغی کہتے ہیں اور آدن آدی نہ ہو یعنی آدت نہ ہو اسے کھانے کی ظاہر بات ہے دونوں صورتوں میں ایک تو باغی ہے مزہ لے کے کھانے والا ہے دوسرا آدھی ہے اسے مزہ بھی نہیں رہا مزہ بھی نہیں آ رہا ویسے پڑ گئی ہے جیسے کئی بار سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں یا پی رہے ہوتے ہیں اس بھی بہت ساری چیزیں جن کے کوئی مزہ نہیں ہے ایسی لگے ہوئے عادت پڑ گئی ہے تو یہاں پہ بات میں آپ کے سامنے الحم اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے شروع شروع میں اسے گناہ مزہ دیتا ہے مزہ دیتا ہے اس گناہ کا گناہ کرتا ہے بطور مزہ بطور لذت کی نہیں کرتا لذت نہیں آ رہی ہوتی اسے میں پھر اسے مزہ بھی نہیں آتا اور عادت ایسی پڑ جاتی عادت چھوڑتی بھی نہیں اسے اب تبارک وطالع نے دو شرطوں کے ساتھ اجازت دی کہ جو بندہ ضرورت سے پہلے نہ کھائے اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے یعنی کہ حرام کی ضرورت پڑ گئی اسے کھانے کی کچھ ملنی رقعات پڑ گیا صرف اتنا ہی کھائے جس کے ساتھ اس کا جناب وہ زندہ رہ سکے بس رب تبارک و فلا اس مال ہے ایسی دو اتارنے کو پورا کر کے جو بندہ اسے استعمال کرے گا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا رفت بار کوشا فرما بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی کھاتے ہوئے کوئی ایک آدھا لکما آگے پیچھے ہو گیا ہے اوپر نیچے ہو گیا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے رفتبار کو اتارنے ارشا فرمایا جی یہاں تک تو اس حرام کا جو حرام سوری ہے سامنے یہ حرام ہے جی اب آگے وہ حرام بیان ہو رہا ہے جو مانوی حرام ہے کون سا حرام ہے مانوی حرام ہے وہ کیا ہے جی وہ تھی دین فروشی دین بیچنا یہ علماء یہود میں بہت زیادہ تھی کہ یہودی جو تھے وہ لوگوں سے پیسے لے کے غلط مسائل بتاتے لوگوں سے پیسے لے کر حق بات نہیں کہتے تھے اور یہ جو صورت ہے اب بہت پائی جا رہی ہے ہمارے مولوی بیچارے تنخواہ کی خاطر دین بیانی نہیں کرتے حق نہیں کہتے حق نہیں کہتے, حق نہیں کہتے. انہیں پتہ بھی کہیں گے تو فلانا کہیں گے تو وہ ناراض یہ بات کہیں گے تو وہ ناراض یہ کہیں گے تو وہ ناراض تو اس لیے حق نہیں کہتے سمجھایا مسئلہ ہاں ایک فتنہ اٹھنے کا خدشہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے ویسے حق نہ کہنا صرف پیسے کے لالچ میں نوکری کے لالچ میں کہیں چھٹی نہ ہو جائے اس لیے تو یہ وال جو ہے یہ یہودیوں سے نے منتقل ہوئی ہے اور کوئی بات نہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا یہودیوں کو میں تم جو آج اطراع کرتے پھرتے ہو کہ مسلمان جو ہیں یہ زبا کیا ہوا جانور کھا جاتے ہیں یہ تو ب ب ب ب ب یہ ہے وہ ہے تو میں تم مسلمانوں کو کسی حرام چیز کے یہ تانے نہ دو اس طرح کے میں تم خود حرام میں مبتلا ہو تم خود لوگوں سے پیسے لے کر مسئلے غلط بتاتے پھرتے ہو تم خود رفتبارک و تعالیٰ کے دین کو بیچ لو تم دین فروش ہو ٹھیک ہے نا جی رفتال نے فرمایا ان اللہ نے کتاب میں بے شک وہ لوگ جن پر اللہ نے کتاب نازل کی اس کتاب کو چھپاتے پھرتے ہیں اس کتاب کو بیان نہیں کرتے وہ استرون بیہ سمنن کلیلا اور بہت تھوڑے پیسے لیتے پھرتے ہیں اس کے بدلے میں یہ ذہن میں رہے یہ نہیں بھی اگر 5 روپے لے کے بندہ غلط مسئلہ بتا دے تو یہ حرام ہے اگر 5 لاکھ لے کے بتا دے تو وہ حلال ہے نہ بلکہ رب کے دین کے ایک ایک حکم کے مقابلے میں پوری دنیا تو کوئی وقت ہے ہی پوری دنیا کائنات کو بندہ کسی عالم کو دے دے کہے ایک مسئلہ غلط بتا دے تو وہ بھی سمن قلیل کے ہی زمز زمز زمرے میں آئے گا وہ اسے بھی سمن قلیل ہی کہیں گے رب تبارک کو نے ارشا فرمایا جی دیکھیں جو لوگ غلط مسئلے بتا کے نوکری نہیں بتاتے نوکری بچانے کے لیے اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں یہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا یہ مت میں یہ کلام یا تو رقت بار کو دیکھیں بندہ جو کہے نا بیٹے کو میں نہیں بولا تیرے ساتھ, ساتھ،, ساتھ،, ساتھ،, ساتھ،, ساتھ یہ کہنے کے بعد بدتمیز ہے یہ کوئی کلام ہے اس کے ساتھ یہ تو کلام نہیں ہے کلام دے ہوگا بیٹا کیا حال ہے یہ کلام ہوگا نا وہ تو ڈانٹ رہا ہے اسے جس کلام کے اندر جس گفتگو کے اندر جلال ہو جس کے اندر غزب ہو اسے بات کرنا نہیں کہتے بات کرنا نہیں کہتے جیسے بندہ جائے نا جی جا کے کسی سے ملے اور وہ بندہ یعنی سنا دے اور بات نہیں کی مطلب جو ہونی چاہیے وہ بات نہیں ہوئی تو رب تبارک وہ تعالیٰ کیا مت ان کو جھڑکے کہا بولا یو کلے منا رب تبارک ہوتا نا کرنے باغ میں دکھو یا پڑھے رہو تم یہی میرے ساتھ بات بھی نہ کرو یہ رفتارک وطالعہ کیا مطلب فرمائے گا اور یہی رولا کل محمود ہو یوم ملقیام اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا یا تو اللہ تبارک وطالیہ جو کلام فرمائے گا وہ ڈانٹنے والا کلام ہوگا زجر والا توبیخ والا کلام ہوگا یا پھر رب تبارک وطالعہ یہ جلال کا اظہار بھی فرمائے گا تو وہ بھی فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا فرشتوں کہے گا تم ڈانٹو انہیں میں نہیں بولتا ان کے ساتھ بتائیں یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے بارک وطالعہ ہی کہے گا کہ میں نہیں بولتا ان کے ساتھ جی رب تبارک فرمائے کہ میں نہیں بولتا ان کے بلا یو زکی رب نے فرمایا اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا پھر پاک بھی نہیں کرے گا دیکھیں پاک ہوتی چیز وہ جو ہو پاک لگ اسے پلی دی لگ جائے جیسے بندہ مومن ہے یہ بزات پاک ہے بندہ مومن گناہوں کی وجہ سے جہنم جائے گا پاک ہو کے جنت چلا جائے گا رب نے شاہ فرمایا یہ ہیں خنجیر بھی پاک ہوا کبھی خنجیر کو سات سمندروں میں غسل دے دیا جائے کبھی پاک ہوگا نہیں نہ پاک ہوتا یہی حال ان کا ہے میرا کو بتانا یہ کروڑوں سال بھی جہنم میں جلتے رہیں بلا ذکی ہمراب انہیں پاک نہیں کرے گا یہ پاک ہونے والے ہیں نہیں آگے فرمایا وال ہم عذاب ان اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے میں یہی وہ ضلیل لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے بالاذاب بل مغفرا اور مفرت چھوڑ کر کے انہوں نے عذاب خرید لیا ہے رفتار نے فبا اسبرا ہم عالنار میں یہ جہنم پر کتنے صبر کرنے والے بنے بیٹھے ہیں کتنا صبر آ گیا انہیں جہنم کی آگ برداشت کرنے کا کتنا صبر آ گیا انہیں عذاب برداشت کرنے کا کتنے حوصلے والے لوگ ہیں شاہ باز بھی یہ مانا اس کا یہ تاجب کا اظہار ہے کہ ڈانگ کھانے کے لیے تیار ہو گئے واہ واہ واہ شاہ بھی شاہ بھائی تمہیں اپنے پیو کو مروانے کے لیے تیار ہو گئے ہو جہنم کی ہاتھ میں سبر کر اس کا مطلب یہ نہیں انہیں شاب دی جا رہی ہے بلکہ یہ شابش کا لفظ جو ہے نا انہیں جلیل کرنے کے لیے اس لیے ہاں جیسے بچہ جو ہے نا وہ اسکول میں پڑھ کے آئے اور فیل ہو کے آ جائے <perfektionic> فیل ہو کے گھر پہنچے گھر پہنچ کے تو اس کے ابی کو پتہ چل جائے اب بیٹا جو ہے نا کیا رزلٹ لے کے آیا ہے تو وہ بھی کہتے ہیں اس کی ماں کو کہتا ہے تجھے مبارک ہو بیٹا تیرا کامیاب ہو گیا نہ تو اسے مبارک بنتی ہے اس بات پر نہ وہ کامیاب ہوا ہے وہ بھی اس کی ماں کو شرمندہ کر رہا ہے کہ تیری وجہ سے یہ لڑکا دلیل ہوا ہے آج ہمارا تیرا لاڈ اور پیار جو ہے وہ اسے ڈبو گیا ہے تیریاں وہ اس کے ساتھ محبتیں ہیں پڑھائی کے معاملے میں تیری جو محبتیں تھیں نا اس کے لیے اس کے ساتھ آج میرے پیٹ میں درد ہے تو نے کہا لیٹ جائے ادھر ہی ہر دوسرے دن پیٹ میں درد ہے تو نے کہا ادھر ہی لیٹ جاتا یہ کیا ہوا یہ دو بیماریاں طالب میں انگریز ذلیل نے ایسی چھوڑی ہیں سر درد پیٹ درد جب بھی جی چاہا لمبے پڑ گئے پیٹ درد جب بھی چاہ دی لمبے پڑ گئے پیٹ درد رات کو نیند پوری نہیں ہوئی رات کو لگے رہے موبائل پر صبح کو لمبے پڑے جی پیٹ درد بتائیں بتائیں تو میں یہ نہیں ہے جب یہ بلی حالت ہوگی نا تو پھر وہ ابا مبارکباد ہی دے گا بچے کو اس کی ماں کو بلکہ مبارکباد تم بھی کامیاب ہوگیا تیرا بیٹا بابا کہے گا دل میں وہ یہ کہہ رہا ہوگا حقیقت یہ ہوگی یہ بتیں کامیاب ہونے والے نہیں ہے کس طرف لگا دیا ہے رب رفت بارکار نے ارشا فرمایا ذالک اللہ کتاب ابل حق میں کہ وجہ اس کی کیا ہوئی کیوں یہ لوگ ضلیل ہو رہے ہیں کیوں یہ جنم رہے گا ہمیشہ کیوں یہ جنم کا ذاق پا کر بھی کام بھی پاک نہیں ہوں گے رفتال نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نظر کیا کیا رب نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی وہ ان الذين اختلفوا في لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اختلاف کرتے کرتے کتاب میں, دور کی, میں دور کی بدبختی میں جا پڑے دور کی بدبختی میں جا پڑے کتاب میں بحث کرتے کرتے آج بھی دیکھیں کتاب میں بحث کرتے کرتے ہیں اتنے دور کی بدبختی میں پڑے کہ ہم کتاب سے صرف کله ثابت کرتے پھرتے ہیں کتاب سے صرف مستحبات ہی ثابت کرتے پھرتے ہیں رب تعالی کے قران سے رب تعالی کے سے صرف مباح چیزوں کو نکالتے پھرتے ہیں صرف جناب میں جو بدر کا ذکر کیا کریم کے جنموں کا ذکر کیا رقط بارکال <تصال> نے हैं? हैं? تو بتایا بھائی یہ دور کی گمراہی میں پڑھے نہیں پڑے کی کتاب جانتا ہے گمراہی میں پڑھا ہی نہیں پڑا لفیذ شکا دور کی بدبختی میں جا پڑا یعنی وہ بہت دور چلا گیا وہ اب سے آنے والا نہیں ہے جیسے کہتے نا کسی کے بارے میں وہ بات چھنی نہ کسی کی تو بیٹھا پاس ہی ہے تو ماں کہہ رہی ہے اس کے ابے کو یہ بہت دور چلا گیا اب ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا وہ تو ہاتھ میں یہ بیٹھا ہوا ادھر ہے مطلب یہ کہ آپ وہ ماننے والا نہیں ہے تو رب تبارک کی مار جس میں پڑتی ہے نا وہ پھر لوگ اسی طرح کے مسائل نکالتے ہیں اسی طرح کی چیزیں اخذ کرتے ہیں کتاب سے کتاب میں حاصل کرنے لگے ایسے مسائل اخذ کرنے لگے جن کی شریعت مبارک کے اندر کوئی حاجت نہیں تھی پوری کتاب کو کئی بے دینوں نے سائنس کی کتاب بنا دی پورے قرآن کو وہ کہتا ہے پورا سائنس ہی سائنس ہے. اور کئیوں نے اس کو تویزوں کی کتاب بنا لی کئیوں نے اس کو پوری کتاب, قرآن کو دم فرق کتاب بنا لی رب تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا تھا